لا الہ الا الله لا الہ الا اللہ توہید تیج سنت لا الہ اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علم کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وصیح زخیرہ فرق باتدہ سے مناظرے اور بہت کچھ لا الہ الا اللہ اب آپ اس مبارک سلسلے کا بیسویں اور آخری اسٹھ کے کی واقعات سے معطر کرتے ہیں اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمان الرحیم الحمد اللہ رب العالبین عب الرحمٰن الرحیم, الرحیم مالکین سرات المستقیم سرات الدین انامتا یہ قرآن مقدس کی عظیم صورت ہے اور یہ ایسی صورت مبارک ہے جو نماز میں نزول کے وقت سے لے کر قیامت تک پڑھی جائے گی اس کا نام فاتحہ بھی ہے شافیہ بھی ہے کافیہ بھی ہے اور اس صورت کے ابتدا کے اندر تین آیات مبارک جو ہیں وہ حمد و صنا پہ مشتمل ہیں اور آخری تین آیات مبارکہ جو ہیں وہ دعا پہ مشتمل ہیں اور درمیانی ایک آیت مبارک جو ہے وہ من وجہن حمد و ثنا ہے اور من وجہ جو ہے وہ دعا ہے انسان جب الحمدللہ اللہ رب العالمین کہتا ہے تو اعتراض کرتا ہے کہ جمی محامد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہیں جو رب ہیں تمام عالم کے اور ان کی صفات کا اقرار کرتا ہے الرحبان الرحیم جو بے حد مہربان ہیں اور نہایت رحم والے ہیں عالق یوم الدین جو مالک ہیں رود جزا کے تو ان تین آیات مبارکہ میں اسی طرح مسئلہ الوحیت کا بھی ذکر آ گیا اور مسئلہ ربوبیت کا بھی ذکر آ گیا کہ الام معبود برحق بھی صرف وہی ذات ہے اور وہی جمی محامد کے قابل اور لائق ہے رب العالمین جب ہم نے کہا تو اعتراف کیا کہ تمام عالم کا رب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اور جب ہم نے الرحمن الرحیم کا اعتراف کیا تو ہم نے اللہ کی صفات کا اقرار کیا کافروں اور فرق اضاللہ سے انکار کیا جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نہیں جانتے مر رحمان و عبر رحیم کیونکہ وہ صفات خدا بندی کے منکر تھے اور اسی طرح وہ فرا کے باطلا جو صفات خداوندی کے اندر ایسی ایسی تعبیرات کرتے ہیں جو اللہ کے قرآن اور سنت رسول کے خلاف ہیں تو ہم نے توحید الوہیت کا اقرار بھی کر لیا توحید ربوبیت کا اقرار بھی کر لیا اور توحید اسما و صفات کا اقرار بھی کر لیا اور جیسے ہم نے یہ اعتراف کیا مالک یوم الدین کو ہم نے مہاد اور آغرت کا بھی کرار کر لیا کہ روز جزا کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک ہے اس سے ہمارا ایمان ہوا کہ ایک روز ایسا بھی آئے گا جس کو یوم الجزا کہا جاتا ہے یعنی یوم القیامہ جس دن فیصلہ ہوگا حساب ہوگا جزا اور سزا ہوگی اب اس کے بعد پھر ہم نے اعتراف کیا کہ یا کرنا دو جب جمی محمد کے لائق بھی آپ ہیں جب الاح بھی آپ ہیں جب رب العالمین بھی آپ ہیں جب رحمان و رحیم بھی آپ ہیں تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں اس میں اعتراف آ گیا کہ اللہ کی جو عبادت ہو اللہ کے لیے ہو اسی لیے ایا کا نام تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں اب عبادت کی, کی جتنی اقسام ہیں سمجھ لیں وہ صرف اللہ کے لیے ہوں گی اور کسی کے لیے نہیں ہوں گی جیسے نماز بھی عبادت ہے قرآن کی دلاوت بھی عبادت ہے رکوع اور سجدہ بھی عبادت ہے نظر نیاز قربانی منت ماننا بھی عبادت ہے دعا مانگنا سورنا پکارنا استغاثہ کرنا یہ بھی عبادت ہے تو یہ تمام عبادت جو ہے صرف اللہ کے لیے ہوگی اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے نہیں ہوگی اور جب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ کنست عل تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ جب ہم نے تیری عبادت کا اعتراف کیا اور غیروں کی عبادت کا انکار کیا تو گویا ہم نے اعتراف کر لیا کہ لا آبد ما تاب د بلا بو ما آبد تو اب جب ہم نے ساری دنیا سے رشتہ توڑ کے تیری ذات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا تو اب مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے ہیں تو ایاکن ابدیا کنستعین کے بعد اب آخری تین آئےتیں جو ہیں یہ خالص دعا ہے جیسے کہ حدیث مبارک میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ سورت الفاتحہ جو ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھی آدھی ہے فرمایا جب بندہ الحمد اللہ ربلا کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے, میرے بندے نے میرا حمد ادا کیا اسی طرح جب آخر میں آ کہتا ہے اس دن اسروات المستقیم تو اللہ فرماتی ہیں کہ اب میرے بندے نے حمد و سنا کے بعد اب دعا مانگی ہے بلے اب دیما سال اور میرے بندے نے جو اس سے مانگا ہے میں اس کو دوں گا تو یہ دن اسروات المستقیم سوات اللہ دینا غیر المقبوب علیہ وین ان تین آیتوں میں جو ہے وہ ایک عظیم اور جامع دعا ہے یاد رکھے یہ دن ہدایت جو ہے ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے کمالے میں سے کسی کو راستہ دکھلانا کمالے مہربانی سے کسی کو خیر کی طرف رہنمائی کرنا اس کا نام ہے ہدایت لیکن یاد رکھے کبھی ہدایت جو ہے متعدی ہوتی ہے ادا کی طرف جیسے قرآن میں آیا وہ انقل تحدی الا سراتم مستقیم تاکی کا میرے پیارے نبی وہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی رہنمائی کرتی ہیں سراطمستیم کی طرف اگر اگر ہدایت متعدی الہ کی طرف ہو تو معنی رہنمائی ہوتا ہے اور اگر ہدایت متعدی لام کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے منزل مقصود پہ, پہ پہنچا دینا جیسے کہ جنت میں جانے کے بعد مومنین کہیں گے الحمد للہ الدی حدانہ لہذا وما کنہ لولا ان انحدان اللہ تو وہاں ہدایت جو ہے متعدی نام کے ساتھ ہے اور اگر ہدایت کا لفظ متعدی اپنی ذات کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے سیدھے راستہ دکھلا راستے پہ چلا اور منزل مقصود پہ, پہ پہنچا یعنی اس میں تینوں معنی آ جاتے ہیں یعنی راستے کا دکھلانا بھی آ جاتا ہے اور اس راستے پر چلانا بھی آ جاتا ہے اور پھر منزل مقصود تک پہنچانا بھی آ جاتا ہے جیسے کہ سورت الفاتحہ میں آیا عیدین ای سوات المستقیم تو یہاں بھی ہدایت جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف متعدی دی ہے تو اب ہم نے دعا طلب کی اللہ دبارک و تعالب سے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت اطافرما ہدایت کس چیز کی ادا فرما سرات المستقیم سیدھا راستہ یاد رکھیں لفظ اسفرات جو ہے سراط کا معنی ہوتا ہے راستہ جیسے کہ آپ نے اردو تراجم میں بھی دیکھا ہوگا لکھتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ دکھلا تو سراط کا معنی جو ہے راستہ ہے اور سبیل کا معنی بھی راستہ ہے اور طریق کا معنی بھی راستہ ہے لیکن شیخ الاسلام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں ہمیشہ یاد رکھو کہ سراط کا لفظ وہاں آئے گا جہاں پانچ سفتیں پائی جائیں گی انہیں فرمایا کہ ایک تو سراط کے اندر پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ راستہ جو ہے سیدھا ہو اور دوسری صفت یہ پائی جائے کہ وہ راستہ جو ہے موسم المقصود ہو منزل تک پہنچانے والا بھی ہو اور تیسری صفت یہ پائی جائے کہ وہ راستہ وسیع بھی ہو اور کشادہ بھی ہو اور چوتھی صفت یہ پائی جائے کہ وہ راستہ سب سے زیادہ قریب بھی ہو اور پانچویں صفت یہ پائی جائے کہ اس کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہ ہو تو جب یہ پانچ سفتیں پائی جائیں گی تو وہاں لفظ سرات آئے گا اس لیے یہاں بھی آیا ہم نے دعا مانگی کہ اس دن المستقیم کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ اکھلا دے ایسی راہ اکھلا دے جو تیری جنت تک پہنچانے والی ہے اور ایسی راہ دکھلا دے جو بہت بڑی وسیع اور خشادہ ہے اور ایسی راستہ دکھلا دے ہمیں جو سب سے زیادہ جنت کی طرف قریب سے اور جلدی سے پہنچانے والا ہے اور ایسا راستہ جس میں کوئی کجی اور ٹیڑا پن نہیں بلکہ بالکل سیدھا راستہ ہے اس لیے ہم نے دعا میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں سکھلایا مانگا گیا اہ دن اسرات المستقی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ خود ہدایت پہ ہے الحمدللہ تو پھر ہدایت مانگنے کا کیا مطلب ہے کیونکہ ایک آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ہدایت آفتہ ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے اس دن المستقیم اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک ہدایت عامہ ہے اور ایک ہدایت خاصہ ہے اور ایک ہدایت جو ہے وہ خاص الخاصمان توفیق ہے ایک ہدایت عامہ کا کیا مانا جو اللہ نے تمام مخلوق کو عطا فرمائی ہے ہر حیوان کو بھی سمجھا دیا گیا ہے کہ تمہارا کھانا کیا ہے تمہارا گھر کس طرف ہے تم نے شام کو لوٹ کے واپس اپنے گھر میں آنا ہے ہر پرندے اور چرندے کو بھی اللہ نے ہدایت کر دی ہے کہ وہ سارا دن اڑ کے اپنا رزق تلاش کرتا ہے اور شام کو اپنے گھونسلے میں لوٹ آتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ جانور ہیں ان کے بچہ ہوتا ہے چھوٹا لیکن وہ بچہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے کسی دوسرے جانور کی طرف نہیں جاتا تو ایک ہدایت عامہ ہے جو اللہ نے سب کو عطا فرمائی اللہ جی خالقفہ جو اللہ پاک نے پیدا کیا مخلوقات کو اور اس کو ہدایت عطا فرما دی اور ایک ہدایت خاص ہے ہدایت خاص وہ ہے جو مکلفین کے لیے ہے یعنی ان لوگوں کے لیے جو زویل اقول ہیں یعنی انسان ہیں اور جن ہیں کیونکہ یہ دو مخلوق جو ہیں وہ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت دی اور ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے گئے اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے کتابیں اتاری تو یہ ہدایت خاص ہے اور ایک ہدایت خاصل خاص ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی توفیق عطا فرما دیتے ہیں کے بندے سے بھلائی ہی بھلائی کا کام ہوتا ہے اور اس کا ہر دم فکر جو ہے وہ اپنی خیر اور بھلائی کی طرف اور دار آخرت کی طرف ہو جاتا ہے جیسے کہ لکھا ہے کہ ابراہیم ابن ادہ رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں اللہ تبارک مطالعہ کے اولیاء میں سے گزرے ہیں آپ جا رہے تھے اور راستے میں ایک بدو اونٹ پہ سوار ملا اس نے دیکھا کہ وہ پیدل جا رہے ہیں پوچھا کہ تم کون ہو ان نے کہا میرا نام ابراہیم ہے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو ان نے کہا کاسدن بیت اللہ میں اللہ تبارک بتا کے گھر جا رہا ہوں حج کے لیے جا رہا ہوں تو اس عربی نے ہنسا اور کہنے لگا جیو آدمی ہو نہ تو تمہارے پاس کوئی سواری ہے اور نہ تمہارے پاس کوئی زادے راہ ہے اور اتنا دور کا راستہ ہے اور اتنا مشقت والا راستہ ہے اور تم کیسے جا رہے ہو تو ابراہیم نے جواب دیا فورن فرمانے لگے کہ اے عربی میرے پاس جو سواریاں ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتی مجھے میرے پاس بہت ساری سواریاں موجود ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہی ہیں اس نے کہا کون سی سواری ہے فرمایا اگر میرے اوپر کوئی بلا اور مشقت آ جاتی ہے تو میں صبر کی سواری پہ سوار ہو جاتا ہوں اور اگر مجھے اللہ پاک کوئی نعمتیں عطا فرما دیتی ہیں تو میں شکر کی سواری پہ سوار ہو جاتا ہوں اور اگر مجھے کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو میں کذا اور رضا کی سواری پہ سوار ہو جاتا ہوں اور فرمایا اگر میری طبیعت کسی گنا کی طرف آمادہ ہوتی ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں جو زندگی گزر گئی ہے وہ زیادہ ہے جو باقی ہے وہ تھوڑی ہے تو جب اتنی سواریاں میرے پاس ہیں تو میرے بھٹکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس کے بعد جب آرابی نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ ہاں بھائی واقعی تم ہی سر مستقیم پہ ہو میں ہی بھولا ہوا ہوں اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ بس میرے پاس سواری ہے اور تم اصل تو سواری واقعی تیرے پاس ہے اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک ہدایت کا خاص مرتبہ ہوتا ہے اور اس میں آدمی ہر وقت اس تلاش میں رہتا ہے اور مانگتا رہتا ہے اسی لیے بعض علما نے فرما علیہم یا اللہ ہمیں ہدایت ادا فرما سیرات مستقیم کی سیرات مستقیم سے کیا مراد ہے علماء نے فرما جو افرات اور تفریح کے درمیان سیدھی راہ ہو اور درمیانی راہ ہو کیونکہ ایک افرات ہوتا ہے اور ایک تفریح ہوتا ہے کیا معنی کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا یہ افراد ہے اور کسی چیز کو حد سے گھٹا دینا یہ تفرید ہے اور پھر افراد اور تفرید جو ہے یہ عقیدے کے اندر بھی ہے عمل کے اندر بھی ہے انفاق کے اندر بھی ہے قوات قزبیہ کے اندر بھی ہے قوات شہبانیہ کے اندر بھی ہے کیا مانا یاد رکھے کہ عقیدے کے اندر افراد کا کیا معنی ہے کہ بعض لوگ خدا کو ماند پہ آئے اور اتنا مانا اتنا مانا کہ ہر چیز کی نسبت بھی اسی کی طرف کر دی حتہ کہ اس کا بیٹا بھی بنا لیا تو وہ بھی افراد کے اندر پڑ گئے اور بعض لوگوں نے بالکل خدا کا انکار کر کے خود خدا بن بیٹھے کہ انا ربکم کو ملا جیسے پھر نے دعویٰ کر دیا کہ میں رب ہوں تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا لینی تخصہ ایران غیری اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو ارا لا سمجھا لنک المستورین میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا میں تمہیں بنا ڈالوں گا ان لوگوں میں جو میری قید کے اندر قیدی ہیں تو اس لیے آدمی یا حد سے پڑ جاتا ہے یا حد سے گر جاتا ہے تو جب آدمی سراج مستقیم مانتا ہے تو مانا کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں عقیدے کے اندر بھی وہی آگل والا رستہ آتا فرما کہ ہم نہ افراد میں پڑ جائیں نہ تفریح میں پڑ جائیں اب دیکھیں جیسے کہ بعض لوگوں نے اللہ کے اولیاء کو اتنا بڑھایا اتنی بڑھایا کہ خدا کی منزلت پہ لے گئے نقوظب باللہ اتنا بڑھ گئے کہنے لگے کہ اللہ نے تمام اختیارات جو ہیں وہ ان کو عطا کر دیے ہیں اسی لیے ان کے لقب بنا دیے کسی کا نام غوث اعظم بنا دیا کسی کا نام قطب سمدانی بنا دیا کسی کا نام شاہباز لال مکانی بنا دیا کیا مانا جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے نا جو خدا اللہ مکا ہے اس کا کوئی مکا نہیں ہے حالانکہ یہ خود ایک غلط عقیدہ ہے جو مسلمانوں کے اندر رواج پکڑ گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن میں فرما دیا کہ الرحمان والا اللہ کی صفت علو ہے اور اللہ کا عرش پہ قرار ہے اور لوگ کہتے ہیں جی اگر ہم نے جگہ باندھ لی تو پھر تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کا وجود بھی نعوذ باللہ انسانوں کی طرح ہے اس کو مکان کی بھی ضرورت ہے اس کو رہنے کی بھی ضرورت ہے اس کو ٹھکانے کی بھی ضرورت ہے بھئی اگر تم مکان مانو گے تو پھر تمہیں تشبیح ماننی پڑے گی تو جب تم مکان کا انکار کر دو گے تو پھر اس کا مطلب ہے جس کا مکان ہی نہیں تو وہ خود بھی نہیں تو پھر تو اس کی ذات کا بھی تو انکار ہو جائے گا تو اس لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پہ ہیں جیسے اس کی شان کو دیوا ہے باقی لے سکم اس کو ہم کسی کے ذات تشبیح نہیں دے سکتے کسی کے ساتھ ہم مثال نہیں بیان کر سکتے تو اس لیے بعض لوگوں نے یعنی ایسے بنا دیا اپنے بزرگوں کو اتنی بڑھایا حتیہ کہ اتنی بڑھاتے گئے اور اولیاء اللہ کو لکھ دیا زبدت الانبیاء یعنی آپ دیکھیں کہ اولیاء اللہ کو کتنی بڑھایا کہا زبدت الانبیاء یعنی انبیاء کا مکھن جو ہے وہ یہ میرا پیر ہے بھائی کا اگر امبیا میں یعنی ان میں جب نکالا گیا بلویا گیا تو انبیاء لسی بن گئے اور پیر صاحب مکھن بن گئے نکلا ہے تو جب امبیا کا بھی وہ مکھن بن گئے تو پھر اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر تم نے حضور کو دیکھنا ہو تو اپنے مرشد کے چہرے کو دیکھ لو اور بعض لوگ اس سے آگے بڑھے کہ تم خدا کا دیدار نہیں کر سکتے ہو لیکن اگر خدا کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو تیرے مرشد کا چہرہ جو ہے اسی کے اندر دیدار کر لو اتنا بڑھاتے گئے بعض لوگوں نے انہیں حاجت روا بنا دیا بعض لوگوں نے انہیں مشکل کشا بنا دیا بعض لوگوں نے انہیں, انہیں سے اپنی اولادیں اور نفع نقصان کا مالک بنا دیا اور بعض لوگ بالکل اولیاء اللہ کا انکار کر بیٹھے انہوں نے نعوذ اللہ ایسی توہین آمیز اور ایسے بے ادبی کے کلمات ان کی شان میں کہے کہ وہ بھی حد سے نکل گئے تو جب ہم نے مانگا اسی الصراط المستقیم کہ یا اللہ ہمیں ایسی راستہ عطا فرما جو سیدھا راستہ درمیانہ راستہ نہ ہم افراد میں پڑ جائیں اور نہ ہم تفریط میں پڑ جائیں نہ ہم انبیاء کے گستاخ بنے گے ان کی شان کا انکار کر بیٹھے ان کی موجزات کا انکار کر بیٹھیں اور نہ ہم اتنا ان کو بڑھائیں کہ خدا کا بیٹا بنا ڈالیں نہ ہم ان کو اتنا بڑھائیں کہ انہیں خود خدا بنا ڈالیں نہ ہم ان کو اتنا بڑھائیں کہ انہیں حاجت ربا اور مشکل خوشہ بنا ڈالیں اسی لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی پیاری بات فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں سید نا عری رری اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا سیاح فیتنی مفرت ان مفرت ان وفرت آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں دو جماعتیں جو ہیں وہ ہلاک و برباد ہو جائیں گی ایک جماعت میری محبت میں بڑھ جائے گی اور ایک جماعت میرے بغض میں بڑھ جائے گی ایک جماعت میری محبت میں بڑھے گی تو مجھے مشکل کشا اور حاجت روا بنا لے گی اور ایک جماعت میرے بگد میں بڑھے گی تو ناصب اور خارجی بن کے میری شان صحابیت کا بھی انکار کر دے گی اس لیے مسلمان مانگتا ہے میرے اللہ مجھے اعتدال کے رستے پہ رکھا مجھے عقیدے کے اندر بھی اعتدالت فرما اور مجھے عمل کے اندر بھی اعتدالت فرما اسی طرح مجھے قوم کے اندر بھی اعتدالت فرما اور اسی طرح مجھے افعال کے اندر بھی مجھے اعتدالت فرما اسی طرح آپ دیکھیں جیسے اللہ نے مومن کی سفت ریان فرمائی و لدین فکم یوسرفلم ذلك کباما کہ جو صحیح ایمان والے لوگ ہیں وہ اگر خرچ کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرتے کہ فضول خرچی کریں اور نہ اتنا بخل کرتے ہیں کہ بالکل جائز کاموں میں خرچ بھی نہ کریں بلکہ وہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں اس لیے مانگا گیا دین اسوات المستقیم سراط الدین یا اللہ ہمیں راستہ ان لوگوں کا نصیب فرما جن پہ تو نے انعام کیا ہے تو اب اسی سے اندازہ فرمائے کہ جب ہم نے تیری الوحیت کا اقرار بھی کر لیا تیری ربوبیت کا اقرار بھی کر لیا تیرے اسماء و صفات کا اقرار ہی کر لیا اور تیری خالص عبادت کا اعتراف بھی کر لیا اور تجھ سے مدد مانگنے کا وعدہ بھی کر لیا اور اس کے بعد پرور نگاری عالم ہمیں ہی ہم نے طلبی ہدایت بھی کر دی اور ہمیں راستہ بھی عطا فرما جو سیدھا راستہ بھی ہو لیکن راستہ بھی ہو تو آدمی کبھی اکیلا ہو تو گھبرا جاتا ہے کہ راستہ سیدھا ہے راستہ کشادہ ہے راستہ بڑا وسیع ہے راستہ منزل مقصود پہ پہنچانے والا ہے لیکن مجھے میرے ساتھ ساتھی کوئی نہیں اس لیے کہا سراد اللہ رینا نام ہمیں ان لوگوں کا راستہ آتا فرما جن پہ تو نے فرمایا ہے جو منعم علیہم لوگ ہیں ہمیں ان کا راستہ آتا فرما دے اب منعم علیہم لوگ کون ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں ان کے اندر آنام اللہ کم اللہ رینا نام اللہ علیہ منبی جین و صدیقین و صالح بحسن کا رفیقہ اور ایک قول میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سراج الین فرما من علیہم کون ہے فرمایت الملائی والانبیاء نو شہدا والصالحین وحسن نو حسن الاکا رفیقہ ان نے فرمایا وہ لوگ ہیں جن پر تو نے انعام کیا یعنی اللہ کے ملائکہ وہ لوگ جن پہ تو نے انعام کیا یعنی ام بھی علیہم اسلام و وہ لوگ جن پہ تو نے انعام کیا جو درجہ صدیقیت کو پہنچے وہ لوگ جن پہ تو نے انعام کیا جو مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے وہ لوگ جن پہ تو نے انعام کیا جو تیرے سالے اور برگزیدہ بندے ہیں اور کیا ہی بہتر دوست ہیں اور کیا ہی بہتر ان کی رفاقت ہے اس لیے طلب کیا گیا, گیا، سوات الرینان ہم تلیہ غیر المغبوب علیہم ولی اب اسی سے اندازہ کرے کے بعد جاہلوں نے جیسے قادیان کے جاہلوں نے ایک مسئلہ پیدا کیا انہوں نے کہا کہ اگر آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے وہ میتی اللہ اور رسول جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے پولہ کمال انعام اللہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا اور جن پہ اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں من النبیین وہ صدیقین و شہدا صالحین بحسن اللہ تو ان لوگوں نے ایک مسئلہ پیدا کر دیا کہ بھائی آدمی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ نبی بھی بن جاتا ہے یعنی جیسے اللہ اللہ کے رسول کی اتاد کرنے سے آدمی مرتبہ شہادت پہ پہنچ جاتا ہے جیسے اللہ اللہ کے رسول کی اتاز کرنے سے آدمی ولی بن جاتا ہے جیسے اللہ اللہ کے رسول کی اٹاد کرنے سے آدمی صدیق بن جاتا ہے تو نے کہا اسی طرح کوئی اللہ اللہ کے رسول کی اٹاد کرے تو وہ نبی بھی بن جاتا ہے اس لیے انہوں نے لوگوں کو دھوکھا دیا کہ مرزا غلام احمد نے اتنی اتاد کی ہے حضور پاک کی کہ گویا وہ خود مرد میں نت سے پہنچ گیا نوز بلّہ سمن نوز بلّہ کہ یہ اللہ کے قرآن کی کھلی تعریف ہے کیا مانا یہاں دعا کیا ہے مبین اللہور رسول جو شخص اللہ کی اتاد کرے اور اللہ کے رسول کی اتاد کرے فولہ مع اللہ دینا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا ساتھ ہونے کا مانا یہ تو نہیں ہوتا جو نبی کے ساتھ ہو وہ نبی بن جائے ساتھ ہونے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا جیسے ہم دعا مانگتے ہیں وہ تو ابرار کہ یا اللہ ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ جہاں صالح آدمی مرے وہاں ہم مر جائیں جہاں کوئی اچھا آدمی مر رہا ہو تو وہاں ہمیں فورن موت آ جائے مانا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کی آمد میں ان کی معیت نصیب ہو جائے ہمیں کی آمد میں ان کی رفاقت نصیب ہو جائے اگر یہی ہم ترجمہ کریں کہ آدمی نبی کی اطاعت کرنے سے نبی بن جاتا ہے تو پھر خدا کی اطاعت کرنے سے خدا بھی بن جاتا ہے اگر صدیق بن سکتا ہے اگر وہ نبی بن سکتا ہے اطاعت کرنے سے تو پھر تو نعوذ باللہ خدا کی بندگی کرنے سے وہ خود خدا بن جائے اسی طرح اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں تو پھر مانا یہ ہوگا کہ ہم اطاعت کرتے کرتے فرشتے بھی بن سکتے ہیں حالانکہ کوئی انسان جو ہے وہ فرشتہ نہیں بن سکتا ہے تو لہذا یہ ان کا ایک مغالطہ ہے ان کی ایک جہالت ہے اور ان کا عقیدے کے اندر ایک زلال اور گمراہی ہے اور یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ عطا فرما جن پہ تو نے انعام کیا وہ کون لوگ تھے من الانبیاء ابسالحیم کہ جب توں نے ان پر آزمائش ڈالی اگر بیٹا مانگا کہ میرے راستے میں ذبح کرو تو وہ تیار ہو گئے میرا اللہ جب نے ان پہ آزمائش ڈالی کہ ان کے سروں پہ آرے رکھ کے دو ٹکڑے کر دیا گیا تو ان نے زبان سے اف نہیں کیا میرا اللہ جب توں نے ان سے مانگا کہ اپنا سب کو تیرے رستے میں چھوڑ کے بیوی بچوں کو چھوڑ کے اس وادی غیر میں چلے جائیں تو انہوں نے تیری تعویل کی یا اللہ ہمیں بھی ان کا راستہ دکھلا یا اللہ ہمیں بھی ان کے راستے سے چلا ہمیں بھی ان کا صبر عطا فربا ہمیں بھی ان جیسی اطاط عطا فروا ہمیں بھی ان جیسی قربانی کا جذبہ عطا فروا اس لیے مانگا سوات المستقیم الذین انعمت علیہم غیر المحبوب علیہم ولیم اللہ تبارک و تعالی سے ہم نے مانگا ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے اب دیکھے ان علیہم میں سیدھا یعنی نسبت کی گئی انعام کی فائل کا اظہار کیا گیا کہ انعام کرنے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالی ہے بات کو سمجھیں اور جب غضب آیا تو وہاں اظہار نہیں کیا گیا بلکہ کہا گیا غیر المغضوب غذوب یعنی کہا اللہ انت غضبت علیہم یعنی کہا غیر المغضوب علیہم جن پہ غضب کیا گیا اور نہ جو گمراہ کیے گئے یا گمراہ ہوئے وجہ کیا ہے علماء نے فرمایا کہ یہ جب مقام نعمت ہوتا ہے جب اپنے بندے پہ مقام انعام ہوتا ہے تو وہاں فائل کا ظاہر کرنا جو ہے وہ شان ہوتی ہے اور اس کی تکریم ہوتی ہے جیسے کسی بندے کو بادشاہ انعام دے تو کہتی اکرماؤ سلطانوں ان سلطانوں السلطان وہاں سلط... کہہ رہے بادشاہ نے اس کو انعام دیا ہے تو وہاں اظہار زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ اس بندے کا اس بندے کی عظمت بڑھ جائے اور جہاں غذب کیا جاتا ہے وہاں یہ ضروری نہیں ہوتا اس لیے یہاں چونکہ انعام کیا گیا تو وہاں اللہ کا اظہار کے سوات اللہ دینا نام راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور جلال کا اظہار کیا گیا تاکہ ان کی شان جو ہے بندو کی جن پہ انعام ہوا ہے اور زیادہ بلند ہو جائے کہ وہ منعم علیہم ہم کیسے پیارے لوگ ہیں جن پہ تو نے خود انعام فرمایا ہے اور جب آگے آیا غیر دل علیہم علیہ تو وہاں اظہار نہیں کیا گیا فائل کا بلکہ مبنی دلمفول لایا گیا غیر المقدوب علیہم ہم اور بعض علماء نے فرمایا کہ قاعدہ ادب یہی ہے کہ جب کوئی رحمت کی بات ہو جب کوئی نعمت کی بات ہو جب کوئی ادبت کی بات ہو تو آدمی اللہ کی طرف نسبت کرے اور جب کوئی ایسی بات ہو جو میرے پروردگار دیگار عالم کی شان کے زیبانہ ہو تو آدمی اپنے نفس کی طرف نسبت کرتا ہے یا شیطان کی طرف نسبت کر دیتا ہے جیسے کہ قرآن پاک میں آیا سیدنا ابراہیم الخلید علیہ سلاد وسلام نے جب ان سے پوچھا گیا تو پھر میں خلقنی خلق عنی وہ ذات پاک جس نے مجھے پیدا کیا اسی نے وہی مجھے ہدایت ہی دیتے ہیں اور وہ یوسفین وہی مجھے کھلاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں اور آگے پھر میں ایزاد نرست بہو یشفین اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتے ہیں حالانکہ بیماری دینے والا بھی اللہ ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ ہے لیکن یہ نہیں فرمایا جب مجھے وہ بیمار کرتے ہیں تو وہی وہ شفا دیتے ہیں نہ جب آیا پیدا کرنے کا کہا جسم جو پیدا کرتے ہیں وہ اللہ خلق جس نے مجھے پیدا کے فہوا یہ حدین اللہ کی طرف نسبت کی اور وہ یو امونی وہ لیکن بیماری کی نسبت اپنی طرف کر دی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اظہر بہو یشوین تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھے ہدایت دیتی ہے اسی طرح دیکھیں صورت جن میں آیا قرآن پاک میں انا لال اریدو اشبرن ارید امن فل لوز اشبرن ارید امن فل لوز وہاں اظہار نہیں کیا گیا اور آگے جا کے جب ام آواد ابھی ہم رب کو ہومرہ شادہ ام آواد ابھی ہم رب کو ہومرہ شادہ کہ وہاں پتہ نہیں زمین والوں کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا تیرے رب نے ان پر کوئی رحمت اور ہدایت کا فیصلہ کیا ہے تو جب رحمت آئی تو اراد رب اللہ کے نام کا ذکر کیا گیا اور جب شر کی نسبت آئی تو کہا گیا امدادی اشبل ارید اب من فلحر اسی طرح آپ دیکھیں حضرت موسا علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے میں کہ جب انہوں نے کشتی کو توڑا تو کیا کہا ان تو ان میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کشتی کو تھوڑا سا عیب لگا دوں اور جب اللہ کی طرف آئے کفا اراد اربائی اب لغا شکت ہوا ویس تخرے جا کند ربک اس لیے فرمایا کہ تیرے رب نے ارادہ کیا کہ وہ پہنچ جائیں اپنے سن قانونی کو اور پہنچ جائیں اس وقت کو کہ جب اس قابل ہو جائیں تو یعنی جب رحمت آتی ہے تو رشوت رب کی طرف کی جاتی ہے اور جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں شر ہے یا جس میں ایسا لفظ ہے جو اللہ کی طرف نسبت کرنا اس کے شان کے مطابق نہیں اب دیکھے نا پھر میں اہل تسیا نسا اللہ پاک نے رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے تمہاری عورتوں تم کو حلال کر دیا اب یہاں یہ نہیں پھر میں الحلہ کہا اہل کیونکہ اس بات کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جو ہے اس کی شان کے زیبا نہیں تھا لیکن جہاں تجارت کا لفظ آیا وہاں فرمایا اللہ نے تمہارے لیے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے تو اس لیے یہاں بھی کہا گیا سوات اللہ دینی پل اب دیکھیں قرآن پاک کے فسا و بلاغت کا اندازہ فرمائیں کہ پہلے لفظ آیا تھا نا انعام علیہم تو انعام کی زد غذب ہوتا ہے انعام کی زد جو ہے زلال نہیں ہوتا زلال جو ہے وہ ہدایت کی ضد ہے زلال جو ہے وہ رشد کی ضد ہے اور غضب جو ہے وہ انعام کی ضد ہے تو اس لیے پہلے کہا گیا سراد الم غیر المقوب علیہ نہ وہ لوگ جن پہ تو نے غضب کیا ہے اب اس سے کیا مراد ہے ایک حدیث مبارک میں آیا کہ مغزوبن علیہم ہم سے مراد یہودی ہیں اور ظالین سے وہ جو ہیں وہ نسرانی ہیں لیکن یاد رکھو اس کا مانا یہ نہیں ہوتا کہ بس صرف یہودی مغضوب علیہم ہیں اور صرف نسرانی جو ہیں وہ ظالین میں ہیں نہ یعنی اگر مغضوب علیہم میں کوئی کامل ترین آدمی اور قوم تراش کی جائے تو وہ یہودی ہے ورنہ اور بھی جتنی کافر ہیں اور بھی جتنی فاسق ہیں اور بھی جتنی گم کردہ فرقے ہیں اور بھی جتنی فرا کے اللہ ہیں وہ بھی سارے مقصوبوں علیہم میں ہیں اور بھی گم کردہ یہ تو نہیں صرف نصرانی گمراہ ہے اور, اور کوئی گمراہ نہیں یعنی گمراہی کا کامل فرد جو ہے وہ نصرانی ہے ورنہ یہ لفظ جو ہے آب ہے قیامت تک نسارا کو بھی شامل ہے اور ان کی سفتیں رکھنے والوں کو بھی شامل ہے اس لیے قرآن پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پہ غزب فرمایا اس لیے مغلوب علیہم سے مراد جو ہے یہودی، یہودیوں کا ذکر آ گیا اور ظالین کے بارے میں قرآن پاک میں آیا کہ ازلو کثیر ازلو ان سواس طبیل اور یاد رکھو مغزوبند علیہم سے کیا مراد ہوتا ہے یعنی ایک ایسی قوم جو علم رکھتی ہو لیکن علم رکھنے کے باوجود ہوا نفساری کا شکار ہو کر راستے سے ہٹ جائے وہ اللہ کے غذب کا مستحق ہوتا ہے اور ظالین کا کیا مانا ہوتا ہے یعنی ایسے لوگ جو گم کردار ہو گئے یعنی راستے سے ہٹ گئے اور بھٹک گئے اس لیے اولاوا نے لکھا ہے بڑا عجیب نقطہ انہوں نے کہا کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مولوی بھٹکے گا یا جب عالم بھٹکے گا یا بے عالم غلطی کرے گا تو وہ مغزوب علیہم میں شامل ہوگا کیونکہ اس کے پاس علم تو ہے لیکن وہ اپنے اغراض نفسانی کے لیے اس میں تحریفات کرنے کا مرتکب بنے گا اور انہیں کہا کہ جب صوفی بھٹکے گا یا جب عابد اور زائد لوگ بھٹکیں گے راستے سے تو وہ زالین میں جا پڑیں گے وہ گم کردہ راہ ہو جائیں گے کہ بجائے اللہ کی عبادت کے اپنی عبادت کروانی شروع کر دیں گے بجائے اللہ تبارک وطہ کی بندگی کے وہ خود نوز باللہ مختار بن بیٹھیں گے اور حاجت روا بن بیٹھیں گے اور وہ خود مشکل کشائی کا نعرہ لگا کے بیٹھ جائیں گے اس لیے فرمایا کہ یاد رکھو غیر مقصوب علیہم ہم ولط اور غذب اس میں ہوتا ہے کہ علم ہے کہ اس سے مراد کون ہے یہودی کیونکہ یہودی جانتے تھے کہ سب سے سچا نبی میرا محمد مصطفیٰ ہے قرآن پاک نے فرما دیا یار فون کبا یارف نہ بنا اہوم یہودی ایسے پہچانتے تھے میرے پاک نبی کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کیا مانا کوئی آدمی اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہتا اسی طرح وہ جانتے ہیں کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ سچا نبی ہے لیکن اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں اور اسی لیے علما نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا غضب آیا اور بعض علماء نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے دو نبیوں کا انکار کیا یہودیوں نے جیسے میرے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ ان کا انکار کیا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا تو دو نبیوں کا انکار کیا وہ غضب کے مستحق ٹھہرے اور نسرانی نے ایک نبی کا انکار کیا یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و صابیہ وسلم تسلیم کثیرن کثیرہ کیونکہ یہودیوں کے یہودیوں کا ایمان تھا مشا علیہ السلام پر تو علیہ السلام کے بعد زمانہ آیا حضرت عیسا علیہ السلام کا تو انہوں نے عیسا کو بھی نہ مانا بلکہ عیسا علیہ السلام کے قتل کے در ہوئے عیسرا علیہ السلام بے نوزب اللہ قبمتیں لگائی اور نصرانی جب آئے تو اسرا علیہ السلام کے بعد آئے تو ان کے انہوں نے زمانہ دیکھا صرف حضرت محمد مصطفیٰ کا تو انہوں نے دو انبیاء کا انکار کیا دو رسولوں کا انکار کیا اور انہوں نے ایک رسول کا انکار کیا لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ مخدوبن علیہم ہم وہ لوگ جن پہ غضب کیا گیا یا ذریعبت علیہ ذلت جن پہ اللہ نے ذلت۔ اور جن پر اللہ تبارک و تعالی نے ہلاکت رکھ دی اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ صرف یہودیوں پہ ہوگا اور کسی پہ نہیں ہوگا جس آدمی کے اندر یہودیوں کی شفتیں پائی جائیں گی ان پر بھی اسی طرح اللہ کا غضب ہوگا اور جن پر نصرانیوں کی شفتیں پائی جائیں گی ان پر بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ہوگی یعنی ایک اللہ تبارک و تعالی تو ایک قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں یعنی ایمان والوں کی جن میں صفات پیدا ہو جائیں گی اور جن میں شفتیں ایمان والوں کی پیدا ہوں گی تو ان پر قیامت تک ایمان والوں کے انعامات ملیں گے یعنی جیسے انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کا دور آیا اور آج کا دور ہے تو قیامت تک جو بندہ ایمان والا ہوگا ایمان والوں کی صفتیں ہوں گی تو ان کا شمار ایمان والوں کے ساتھ ہوگا اسی طرح جن کی صفتیں یہود والی ہوں گی یعنی جیسے یہودیوں میں انکار نبت ہے جیسے یہودیوں میں تحریف کتاب اللہ ہے جیسے یہودیوں میں اقلام والا ناصب الباطل ہے جیسے یہودیوں میں اللہ کی تورات کا بدل ڈالنا ہے یہودیوں میں پیسے لے کر فتحوں کا تبدیل کر دینا ہے یہودیوں کے اندر مکر ہے اور خدا ہے یہودیوں کے اندر سود ہے اور ربا ہے یہودیوں کے اندر دوکھا اور فریب ہے تو وہ سفتیں جن جن لوگوں میں پائی جائیں گی ان کے ساتھ اللہ بھی وہی یہودی والا معاملہ فرمائیں گے اور اسی طرح ولدالین کا مانا ہے جو گم کرتا رہا ہے کہ راستے پر ہونے کے باوجود انہوں نے راستے کو چھوڑ دیا تو اب دیکھیں کتنی بڑی جامع دعا آ گئی الذین لدینا علیہم اور یہ بھی دیکھیں کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی نے شراب کی نسبت کی ہے اپنی ذات کی طرف میں سراط اللہ, اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اور کہیں پر ان اللہ سراطی مستقیبہ یہ میرا راستہ ہے اور یہاں سراط کی نسبت فرمائی ان لوگوں کی طرف جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے سرات اللہ علیہم اور وہ نہ غیر المغذ تو آپ ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ دو چیزیں ہیں ایک ایک یعنی خلاصے کے طور پہ میں ارض کر دوں ایک کو کہتے ہیں ایک چیز کیا ہے کتاب اللہ اور ایک چیز کیا ہے رجال اللہ یعنی ایک چیز کیا ہے اللہ کی کتاب اور ایک چیز کیا ہے یعنی اللہ کے بندے تو ایک کو آپ کہیں گے کتاب اللہ اور ایک کے بارے میں آپ کہیں گے رجال اللہ اب مشکل کیا پڑ گئی ہے کہ بعض لوگوں نے کتاب اللہ کو تو پکڑ لیا لیکن رجال اللہ کو چھوڑ دیا اور بعض لوگوں نے رجال اللہ کا دامن پکڑ لیا لیکن کتاب اللہ کو چھوڑ دیا کیا مانا بعض لوگوں نے قرآن کو تو پکڑ لیا کہ ہم قرآن پہ عمل کریں گے لیکن قرآن کے باوجود انہوں نے اللہ کے جو بندے تھے ان کی کوئی عزت نہ کی اور تقریم نہ کی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی راستے سے ہٹ گئے کیونکہ اگر صرف کتاب اللہ کافی ہوتی تو پھر اللہ تبارک بتالا اپنے ہم کیوں بھیجتے اپنے پیغمبر کیوں بھیجتے اپنے رسول کیوں بھیجتے صرف اللہ پاک مکے والوں کے لیے قرآن نازل فرما دیتے کہ ابھی قرآن بھی عربی میں ہے اور تم بھی عربی ہو قرآن کو پڑھ لو اور عمل کرتے چلے جاؤ لیکن اللہ پاک نے میرے نبی و حمل مصطفیٰ کو بھیجا صلی اللہ علیہ ولا و صحاب ہی و سلسلیم کسیرہ اور فرمایا کہ لقد بھی رسول اللہ عصمت الحسنا کہ لوگوں تمہارے لیے سب سے اچھا اور بہتر نمونہ جو ہے وہ زندگی ہے میں نے محمد مصطفیٰ کی یعنی کتاب اللہ پر عمل کر کے نمونہ بن کے کس نے دکھلایا حضرت محمد الرسول اللہ نے اور اسی طرح انبیاء کے بعد صحابہ تابعین تبا تابعین محدثین ائمہ فکہ اللہ کے اولیا جن لوگوں نے اسی طرح اسی طرح اتباع کی حضرت محمد الرسول اللہ نے اچھا بعد لوگوں نے کیا کیا انہوں نے رجال اللہ کو پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ بس میرا مرشد کامل ہے میرا پیر کامل ہے میرا پیر کلندر ہے اور میرا پیر جو ہے وہ درجہ قیوم پہ پہنچ گیا ہے اور میرا مرشد جو ہے وہ جو چاہے جب چاہے اس کی نظر سے ولی بنتے ہیں اس کی جس پہ نظر پڑ جائے وہ بھی ولی بن جاتا ہے وہ جس کو گالیاں دے دے اس کا کام ہو جاتا ہے وہ جدھر اشارہ کر دے ادھر سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں انہوں نے رجال اللہ کو پکڑ لیا کتاب اللہ کو چھوڑ دیا انہوں نے اللہ کے قرآن کا دامن چھوڑ دیا اور صرف رجال اللہ تک آئے وہ بھی بھٹک گئے اور راستے پہ کون رہے جنہوں نے اللہ کے قرآن کو بھی پکڑا اور اللہ کے بندو سے بھی اپنا تعلق اپنا تعلق جوڑ دیا یعنی جب رجال اللہ پہ نظر ڈالی تو ان کو کتاب اللہ کی روشنی میں پرکھا کہ قرآن کے مطابق یہ اللہ کا بندہ بندہ بھی ہے کہ نہیں بندہ ان کو اگر دیکھا تو کتاب اللہ کی روشنی میں دیکھا کہ یہ خود قرآن سنت سے کتنا بڑا عامل ہے تو اس لیے ہمیں سکھلایا گیا اس دن سے واط کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے تاکہ ہم تیری کتاب کے ماننے والے بھی بنے اور تیرے امبیا کے ماننے والے بھی بنے اور تیرے اولیاء کے ماننے والے بھی بنے اور ان لوگوں کے راستے پہ ہم چلے اسی لیے آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک یہ بھی آیا تھا کہ اس دن سراط المستقیم آخر آیا ان نے فرمایا تھا کہ کیا ہے ان نے کہا سراط المستقیم سے مراد اسلام ہے اور کسی نے فرمایا تھا سرات المستقیم سے مراد کیا ہے ایمان ہے کسی نے فرمایا تھا سراط المستقیم سے مراد کیا ہے قرآن ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس دین سرات المستقیم سرات ان نے فرمایا اس سے مراد حضرت محمد الرسول اللہ ہیں اور اس سے مراد کون اسحاب رسول اللہ ہیں کیونکہ وہ لوگ جن پہ تو نے انعام کیا ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ اسی آیت سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جو سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ صدیقیت کا قائل نہ ہو وہ بھی ایمان پہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے فرما دیا الذین اللہ انہ راستہ دکھلا دیجئے ہمیں ان کا جن پہ نے انعام کیا ہے اور جن پہ انعام کیا ہے کون ہے اناَ اللہ علیہم من نول بس پہلا درجہ انبیاء کا اور دوسرا درجہ صدیقین کا اور تمام دنیا کے صدیقین میں سے پہلا درجہ جو ہے وہ سیدنا ابی بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ والذی ابی صدق وصدق سب اور پہلا درجہ ہے صدیق کا جس کو آسمان سے لقب دیا گیا صدیق کا تو جو اگر صدیق کا منکر ہوگا تو گویا وہ صدیقین کا منکر ہوگا تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے یہ دن سرات المستقیم سرات النینا غیر المقبوب علیہ کہ سیدھا راستہ دکھلا دیجئے ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ کا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی سیدنا نبی بکر صدیق کا خلفۂ راشدین کا اور اصحاب رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی کی تائید ہوتی ہے اس حدیث مبارک سے جس میں میرے پاک نبی کا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ سطفتر کو امت ہی اللہ صلاسن و سب آپ نے فرمایا میری امت جو ہے وہ تہتر گروہوں میں تہتر گروہوں میں بڑھ جائے گی یاد رکھو تہتر گروہ سے مراد یہ ہوتا ہے یہ بڑے بڑے گروہ ہیں ورنہ تو ایک جو ہے مثلا روافت یا شیعہ ہیں آگے ان کا تین سو ساٹھ قسمیں ہیں اسی طرح متضرہ ہیں آگے ان کے اندر کئی قسمیں ہیں کوئی جبریا ہیں کوئی قدریا ہیں کوئی کرابیا ہیں مختلف اقسام ہیں تو حضور نے فرمایا کہ تیتر فرقے میں بڑھ جائے گی تو تہتر فرقے سے مراد وہ بڑے بڑے فرقے ہوتے ہیں آگے ان کی بھر شاخیں ہوتی ہیں چاہے شاخیں ہزاروں بھی بن جائیں آپ نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ تیتر فرقوں میں بڑھ جائے گی کل فنار تمام کے تمام فرقے جہنم میں جائیں گے مگر ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا صحابہ نے پوچھا کہ اس فرقے سے کون سا فرقہ مراد ہے آپ نے فرمایا اللہ ما انا علیہ وا صحابی وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا اسی لیے بعض الباء کرام نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں ہمیں جو دعا سکھلائی گئی وہ یہی سکھلائی گئی کہ اس دن سرات علیہم غیر الدینانیہ علیہم علیہ ولیم اور اسی میں یاد رکھے کہ یہاں جمع کا سیدھا آیا عہدینا یا اللہ ہمیں ہدایت بھروا ہمیں راستہ سیدھا دکھلا یہ نہیں کہا کہ اہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا اکیلی دعانی بلکہ جمع کا سیکھا آیا اس کی کیا وجہ تھی تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر بھی حکمت ہے کہ جب ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین تمام محمد جمی محمد تیرے لیے تو آگے جب ہم نے کہا کا نہ تو ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں وہاں بھی جمع تھی یا کا اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو وہاں بھی جمع تھی تو جب عبادت کرنے میں بھی ہم سب جمع تھے اور مدد مانگنے میں بھی ہم سب جمع تھے اور محمد میں بھی جمی محامد تیرے تھے تو ہدایت بھی ہم سب کو عطا فرما اس دن سرات المستقیم سراۃ اللہ ددینہ نام طا علیہم غیر المقبوب علیہم اور بعض اور نے فرمایا کہ اس کے اندر حکمت ہے ایک روایت میں آیا میرے پاک نبی نے سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے ایسی زبان سے دعا مانگا کرو جس زبان نے کبھی گنا نہ کیا ہو تو اب صحابہ حیران ہو گئے انہوں نے کہا حضور کون دنیا میں ایسا بندہ ہو سکتا ہے جس کی زبان نے غلطی نہ کی ہو اللہ کے نبی پاک ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی معصوم ہو سکتے ہیں انبیاء کے علاوہ تو کوئی معصوم نہیں ہو سکتا تو آپ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم دوسرے کے لیے دعا مانگا کرو وہ تمہارے لیے دعا مانگا کرے کیا معنی کہ میں جب آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہوں تو آپ کے لیے تو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا نا آپ کے لیے تو میرا دامن اور میری زبان ہر چیز صاف ہے کوئی گنا ہے ہی نہیں آپ جب میرے لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ کا میرے وجہ سے تو دامن صاف ہے اسی لیے فرمایا گیا کہ تم سب کے لیے دعائیں کرو اسی لیے حکم آیا کہ جب آدمی سب کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ زیادہ شامل ہو جاتی ہے اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ پہلے اللہ کے نبی پہ درود پڑھیں دعا سے اور آخر کے اندر بھی درود پڑے اور درمیان میں اپنی دعا رکھیں کیونکہ دعا تو اللہ ہماری ایسی ہے کوئی پتہ نہیں منظور ہو یا نہ ہو لیکن جب ہم حضور میں درود پڑیں گے وہ درود تو ضرور قبول ہوگا تو جب اول بھی قبول ہوگا آخر بھی قبول ہوگا تو درمیان میں یہ دعا ہے وہ بھی پروردگار کی رحمت سے قبول ہو جائے گی اسی لیے ہمیں ہر جگہ ایسی دعائیں سکھلائی گئی کہ صرف ہم اپنے لیے نہ مانگیں بلکہ عالم اسلام کے لیے مانگیں آپ دیکھیں ربنا آتینا پھر دنیا حسنتن وخرتی حسنتن فقینا عذاب النار اسی لیے کہا گیا کہ اللہ وبی دینا و شاہدینا وغنا و صغیرنا و قبیرنا وزرنا ونسانہ اللہ منا ہے تو بنا فاہی ول السلام اس لیے یہاں بھی ہمیں جامع دعا سکھلائی گئی کہ اہدین سوات المستقیم سوات الذین المتا علیہم غیر المقبوب علیہم ہم سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام فرمایا اور نہ ان کا جن پہ تو نے غضب کیا اور نہ ان کا جو گم کردہ راہ ہوئے ہیں اور آخر میں کیا آیا آمین تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ آمین سورت فاتحہ کا جز نہیں ہے یعنی سورت فاتحہ کا حصہ نہیں ہے لیکن سنت یہ ہے اور مستحب امر یہی ہے کہ جب بھی آدمی فاتحہ پڑھے تو کہے آمین تو آمین کا مانا کیا ہوتا ہے مستجب جو ہم نے دعا مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما اور اسی طرح ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ جب آدمی دعا مانگے پہلے اللہ کی حمد و صناح کرے اللہ کی حمد و سنا کے بعد اپنی بندگی کا اعتراف و اقرار کرے اپنی آزادی کا اظہار کرے اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے اور اسی طرح ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ دعائیں جب آپ مانگتے ہیں تو اس کے اندر اخلاص پیدا کریں اور سب سے عظیم دعا جو ہے وہ سورت الفاتحہ ہے اس سے بڑی جامع دعا کون سی ہو سکتی ہے جو ہمیں سکھلائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے تو الحمدللہ سورت الفاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہوئی اور زندگی رہی انشاءاللہ اللہ تو سورت بقرہ کی تلاوت ہوگی اور آج تمام مسلمانوں سے میں انتہائی درد مندانہ اپیل کروں گا کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد انار اللہ انہ را ج یہ بہت بڑی آزمائش ہے مسلمانوں پر یہ بہت بڑا امتحان ہے مسلمانوں پر کہ آج وہ مسجدیں آج ان کے مینار جو ہیں مسلمانوں کی غیرت کو پکار رہے ہیں آج اگر ہم نے مسجد اقسا پہ غیرت دکھلائی ہوتی تو ہندو کو یہ جرت نہ ہوتی آج اگر ہم نے کشمیر کے مسلمانوں کی غیرت دکھلائی ہوتی تو ہندو کو یہ جرت نہ ہوتی کہ آج ایک مندر کا پجاری جو ہے وہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ پانچ سو سالہ ایسی عظیم مسجد پانچ سو سال جہاں اللہ کا نام گونجتا رہا آج وہاں ہندو پلیس وہاں لگا کے کھڑا ہوا ہے اس لیے یہ تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اللہ کے آگے گڑ گڑائے اور ہر باغ غیرت مسلمان کا فرض ہے کہ اپنی زبان سے اپنے قلم سے اپنے دل سے اپنے دماغ سے اپنے فکر سے ہندو کا بائیکاٹ کریں اس کی ہر چیز کو ٹھوکر مار دیں جو بھی مسلمان ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہے اور جس نے کلمہ پڑا ہے وہ حمد مصطفیٰ کا اور جو اللہ کے گھر کے آگے جھکتا ہے اس کی ہر چیز سے بالکل علیحدہ ہو جائے اور ایک امت مسلمہ بن کے الحمدللہ للہ الحمدللہ کے بادشاہ نے مطالبہ کیا ہے کہ فوراً وہاں مسجد دوبارہ تعمیر کرائیں اور اسی طرح پوری دنیا کا مسلمان الحمدللہ للہ جاگ پڑا ہے اور اللہ کے کعبے میں ہم یہ یقین سے دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمانان کشمیر کے خون رنگ لائے گا اور انشاءاللہ اللہ اسی مسجد کو جیسے ان نے ٹکڑے کیا ہے ہندو خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا یہ لکھ لیں انشاءاللہ لیکن ہر مسلمان کے اندر غیرت ہونی چاہیے ضمیر ہونا چاہیے اور اپنے مقدسات کے لیے اس کے دل میں تڑپ ہونی چاہیے کم از کم ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر ایک برائی ہو تو قوت سے مٹا ڈالو اگر قوت نہیں ہے تو زبان سے مٹاؤ اگر زبان سے بھی تمہیں قوت نہیں ہے تو فرمایا کم از کم دل میں تو برا سمجھو اتنا تو کرو کہ من رام انکم منکرن پھل ہو بھیا تھی پر میں بہ علمست بسانے ب علم استطف ضال کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑا کر دعائیں بھی مانگے اللہ تمام دنیا کے مساجد کو معابد کو مدارس کو محفوظ رکھے اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کو کیا مت تک ہر میں سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی یہ بھی خادم الحرمین کو توفیق دے کہ وہ اللہ کے کعبے کی وجہ سے اس مسجد کے بھی وارث ہیں کیونکہ ہر مسجد کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے ہر مسجد کا محراب جو ہے اور ممبر جو ہے وہ قبلے کی طرح متوجہ ہوتا ہے تو لہٰذا ان کو اللہ تبارک و تعالی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان کے ہاتھوں سے مسجد اکشا بھی تعمیر ہو اور یہ بابری مسجد بھی دوبارہ تعمیر ہو اللہ تبارک وط علی کا اللہ عزیز اللہ کے آگے یہ کوئی مشکل نہیں ہے تو تمام مسلمان جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیں اور ایمان کو بیدار کریں اور اپنے ہر دوست کو یہ مجبور کریں کہ ان کی اگر دو آنے کی بھی چیز ہے تو ٹھوکر مار دیں جب ہم انشاءاللہ اس قوت ایمانی کا مظاہرہ کریں گے تو ان مسلمانوں کو طاقت ہوگی ان مسلمانوں کی تائید ہوگی اللہ تبارک و تعالی ان کی قدم قدم پہ نصرت فرمائیں اور جو مسلمان ہمارے وہاں شہید ہوئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں یہ جی نفل شکرانہ نفل ہدیا بہادور غو سے پاک بہادور سلطان اللہ رفیت بھائی یہ سب بدات کی باتیں ہیں نفل ہے سنت ہے فرض ہے اللہ کی نواز یاد رکھ باقی ہے کہ پڑھ کے کسی نے دعا مانگی کہ ثواب اللہ کسی کو عطا فرمائے یہ رحد بات یہ نہیں ہوتی کہ نفل کسی بندے کی ہو جائے جیسے ہم کہتے ہیں نا چار رکات نماز سنت عشاء تو یہ سنت کا معنی یہ نہیں کہ یہ نماز حضور کی ہے اور فرض اللہ کی ہے نماز سب اللہ کی ہے سنت مانا طریقہ ہے وہ حکمد مصطفیٰ کا اور نفل مانا کیا ہوتا ہے کہ یعنی یہ زائد عبادت ہے اگر ہم کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا اور نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ نہیں ہوگا اگر کسی نے کوئی نفل عبادت کی اور دعا مانگی کہ اللہ فلاں کو ثواب عطا فرما دے ٹھیک بات ہے کوئی انکار نہیں لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ نفل یا نماز ہی میرے پیر کی ہے اس سے بڑا کفر دنیا میں پھر کوئی نہیں ہو سکتا طواف کے دوران عورت پردہ کرے یا نہ کرے بالکل کرے کیونکہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب ہم حج پہ آئے احرام کی حالت میں تھے جب لوگ قریب آ جاتے تھے تو ہم پردہ اپنے چہروں پر گرا لیتی تھیں صدلنا اعلیٰ وجوہنا اور اگر ہم دور ہو جاتی ہیں لوگ دور چلے جاتے تو ہم اپنے کپڑے کو اٹھا لیتے تھے تو پردہ ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ آدمی فتنے سے بچ جائے اللہ تبارک و تعالی مرد اور عورت کو فتنوں سے محفوظ رکھے لہذا طواف ہے گھر ہے باہر ہے حرم ہے پردہ ضروری ہے فتح جی کے ابوداود میں حدیث سے مبارک ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں اور کب انبیاء علیہم السلام کو مٹی نہیں کھاتی بالکل صحیح حدیث ہے حضور نے فرمایا اللہ نے انبیاء کے جسد جو ہیں وہ مٹی پر حرام کر دیے ہیں مٹی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ انبیاء کے جسد کو چھیڑ سکے اسی طرح آیا کہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں لیکن وہ حیات برزخی ہے یعنی حیات دنیاوی نہیں دنیاوی حیات علیحدہ ہے آخرت کی حیات علیحدہ ہے برزخ کی حیات علیحدہ ہے یاد رکھیں کیوں دنیا کی حیات میں ہم مکلف ہیں نواز کے روزے کے حج کے زکوط کے موت کے بعد کوئی مکلف نہیں ہوگا اور پھر یہ زندگی ہماری فنا ہو جائے گی اصل زندگی جو ہے وہ آغرت والی زندگی ہوگی تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بالکل جب شہید کے بارے میں آیا کہ اس کو مردانہ کہو اور شہید تو شہید بن ہی نہیں سکتا جب تک نبی کا کلوا نہ پڑھے تو نبی کا شان کتنا بڑا بلند ہوگا جب اللہ فرماتا ہے کہ شہیدوں کو بھی مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں تو انبیاء کا درجہ آپ دیکھیں نا الاق کمالم علیہم من النبیین و شہدا تو اب شہید تو تیسرے نمبر کا آدمی ہے تو یہ عجیب انصاف ہوگا اللہ کا کہ تیسرے تھا یعنی تھرڈ کلاس میں آپ سفر کریں تو آپ کو ماشاء اللہ کولر بھی ملیں آپ کو وہاں ٹھنڈے پانی بھی ملیں آپ کو وہاں کھانے بھی ملے اور جو فسٹ کلاس میں اس کو کچھ ہی نہ ملے یہ کوئی انصاف ہو سکتا ہے لہذا انبیاء کا درجہ بڑا عظیم ہے لیکن ان کی حیات عالم برزخ سے تعلق رکھتی ہے اس لیے زیادہ بحثوں میں نہ پڑے اور جو حدیث ان نے لکھی ہے مداود کی وہ صحیح حدیث ہے ایک آدمی جو ہے جو اچھی حدیث مل جاتی ہے اس پر عمل کرتا ہے اچھا اس کو یہ کیسے پتہ چلا یہ اچھی حدیث ہے نوود بلا یہ اچھی نہیں ہے یہ تو کسی سے پڑھے گا نا ورنہ خود کیسے فیصلہ کرے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے یہ حدیث مقبول ہے یا حدیث مرسل ہے یہ حدیث منقطع ہے آخر کس سے پوچھے گا کسی امام سے تو پوچھے گا نا آخر امام بخاری سے چلو پوچھے گا نا. تو امام بخاری نے بھی تمہارے کسی سے پوچھا ہوگا تو بات تو وہی آ گئی کہ جو آدمی نہیں جانتا وہ لازم کسی عالم سے پوچھے گا چاند کو جب کھا لیا جاتا ہے پتا کیا عورتوں کی حمل چلی جاتی ہے یہ تو جھوٹا قصہ ہے چاند کو کھا لیا کھا لیا کیا مارا چاند کھاتا ہے کوئی کوئی یعنی دہن لگ جاتا ہے چاند پکڑا جاتا ہے کوئی حمل جمل نہیں چلی جاتی کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ نے فرمایا یہ آیا من میں اللہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ میں اتنے بڑے قرات جو ہیں ان کو بے نور کر سکتا ہوں تو تم کیا ہو تمہاری کیا حیثیت ہے اس لیے حکم ہے کہ آدمی فوراً ذکر اللہ میں لگ جائے نماز میں لگ جائے عبادت میں لگ جائے تاکہ اللہ کا عذاب نازل نہ ہو کافروں نے وعدہ کیا ہے کہ حکومت بنے کافر بھی کبھی وعدہ پورا کرتا ہے بھائی ہندو بھی کبھی وعدہ پورا کرتا ہے آپ نے سنا ہے کبھی ہندو یعنی حرام کھانے والی قوم جن کی زندگی جو ہے سود پہ گزری ہو چانکیاں یہ بھی کبھی وعدہ پورا کر سکتا ہے وہ تو وعدہ پورا کرے گا جب مسلمان جوتا مارے گا جب مسلمان اپنی قوت اور طاقت استعمال کرے گا پھر اس کو وعدہ پورا کرنا پڑے گا ویسے یاد رکھیں میں اللہ کے کابے میں انشاءاللہ اللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو پیشین گوئی کرتا ہوں آپ لکھ لیں انشاءاللہ اللہ انہوں نے اللہ کے گھر کو ٹکڑے نہیں کیا اپنے ملک کو ٹکڑے کیا ہے آپ لکھ لیں آپ ڈائری میں لکھ لیں تاریخ میں لکھ لیں اگر پورا نہ ہو میری قبر پہ بھی مجھے کرنا میں آپ کو اللہ کے حرم میں یہ دعوے سے کہتا ہوں ان انہوں نے خدا کے گھر کو ٹکڑے نہیں کیا یہ تو آزمائش ہے اللہ نے مسلمانوں پر رحم کیا ہے جو کشمیر میں شہید ہو رہے ہیں سورجیں لوٹ رہی ہیں اللہ نے فرمایا مسلمانوں کے ساتھ آج میں اپنا گھر بھی شہید کراتا ہوں ان کو غرق کرنے کے لیے یہ تو اللہ کے عذاب کو انہوں نے دعوت دی ہے اللہ کے قہر کو للکارا ہے انہوں نے یہ اتنے ٹکڑے ہوں گے کہ ان کا نشان بھی نہیں ملے گا دنیا میں آپ دیکھ لیں گے تاریخ اور فرق کتنا ہے دس سال میں ہو جائے پانچ میں ہو جائے بیس میں ہو جائے ورنہ دیکھیں اسلام کا حکم ہے میں کہ کسی غیر مسلم کی عبادت کو بھی نہ چھیڑو حضور نے فرمایا کوئی پادری قتل نہ کرو فرمایا کسی یہودی پنڈت کو قتل نہ کرو کسی ان کے پادری کو ہاں اگر تلوار لے کے لڑے تو پھر قتل کرو پر میں ان کی عبادت گاہوں کو نہ چھیڑو ان کے کسی مندر کو نہ چھیڑو کیونکہ ہر آدمی اپنی اپنی عبادت کے اندر آزاد ہے اللہ نے فرمایا اگر ہم ایک دوسرے سے لوگوں کو نہ روکتے تو دنیا میں فساد آ جاتا مساجد کو گرا دیا جاتا اور ان کے محابط کو گرا دیا جاتا گرجوں کو گرا دیا جاتا اور ہم مسلمانوں نے ہر جگہ حفاظت کی ہے اور یہ اتنے بڑے جھوٹے ظالم ہیں آج تج کے بابری آپ اٹھا کے دیکھ لیں جس ظہیر الدین بابر کے نام سے انہوں نے جھوٹ بولا ہے کہ اس نے رام جنم ان کا خدا پیدا ہوا تھا خدا پیدا ہوتا ہے اس کا بھی ماں باپ ہوتا ہے اتنے بڑے جھوٹے ہیں جو لوگ بندر کو خدا مانتے ہوں جو لوگ گائے کو خدا مانتے ہوں جو لوگ سانپ کو خدا مانتے ہوں کہتے ہیں کہ ظہیر الدین بابر نے ہمارا رام مندر توڑ کے یہاں مسجد بنائی تھی یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے تاریخ میں تمام کتابیں دیکھ لیں تو اس کے بابری اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ اجودیہ میں گزرا بھی نہیں ہے بابر بلکہ اس نے وہاں اپنا جو گورنر مقرر کیا تھا اس نے یہ مسجد بنائی تھی نہ وہاں کوئی مندر تھا اور نہ وہاں کوئی چیز تھی پھر ظہیر الدین بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کو جو خط لکھا ہے اس میں اس نے لکھا کہ کسی کے مندر کو نہ گرانا اس نے اس کے اندر لکھا کہ کسی مذہب کی بنا پر کسی کو سزا نہ دینا اس نے لکھا ہر مندر کی حفاظت کرنا تم جس ملک کے بادشاہ بن رہے ہو اس کے اندر بہت مذہب والے لوگ رہتے ہیں ہر مذہب کا احترام کرنا کسی کے ساتھ برائی نہ کرنا بلکہ اس نے اپنے خط میں لکھا کہ اگر تم گائے کی قربانی نہ کرو تو کوئی حرض نہیں